نیتھلو سوفن یعنی ایک اللہ کا رسول جو پاک صحیفے پڑھ کر سنائے کتب جن میں سیدھی سچی تحریریں لکھی ہوں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 تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا اَبَدًا رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ وَرَضُوا عَنْهُمْ ذَلِكَ لِمَنْ خَشِيَ رَبَّهُ ان کے پروردگار کے پاس ان کا انعام وہ صدا بہار جنتیں ہیں جن کے نیچے سے نہریں بہتی ہیں وہاں وہ ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے اللہ ان سے خوش ہوگا